والحمد لله ہماری سجا ر <وزنید> اللہ آکام اللہ کے میت کا یہ فرمان ہے اللہ ہر کام کے بارے ہے جو اللہ کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس نہیں سارے لاسوں میں فیصلہ کا فیصلہ اللہ کا چلتا ہے حکم اللہ کا چلتا ہے مشکلات ہمارے لیے اسباب کے موتا جہاں میں سوچنے سمجھنے کے محتاج یہاں ہے ہماری سوچ کہاں تک پہنچتی ہے یا کہاں تک پیچھے رہ جاتی ہے لیکن اللہ کو لارا ایسی ہستی ہے دن کا فیصلہ آخری ہے اور جو کر دیں وہ ٹھیک ہے جو کہہ دیں وہ ٹھیک ہے جو بنا دیں وہ ٹھیک ہے جو اللہ بنا وہ ٹھیک جو کہہ وہ ٹھیک جو کر وہ ٹھیک اس کے اوپر نہ نظر شادی کی نورت ہے نہ اس کے اوپر کسی کاؤنسلنگ جو تبصرہ اس, اس کی قدرت کو مان کر کرتا ہے اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی دنیا کی زندگی کامیاب زندگی بنتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اور جو اس کے اندر کمی نکالنے کے لیے تبصرہ کرتا ہے اس کی دنیا بھی برباد اس کی عادت بھی بنتی ایسی کتاب ہے جس کے اوپر اس کے ہاتھ میں تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے کرنا ہماری ذمہ داری ہے فرض ہے ایمان ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کی عزت احترام عظمت میں ہماری زبانیں نہ نکلے نہ بولے اور ہمارا جسم اس کے حکام کو ماننے کے لیے تیار نہ اور جس زبان سے اس کے خلاف تبصرہ نکلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تبصرہ کریں عزت ہے عصمت ہے شرف ہے دنیا میں آخرت میں اگر خلاف تبصرہ کرے دنیا میں برباد آخرت نکلتا اللہ والا امر ہی والا کی ناک درنگا سے اللہ نے آنکھیں دیے اللہ نے ان کو تم نے دیکھنا ہے جی اللہ ٹھیک ہے آدمی جائز دیکھے ناجائز دیکھے یہ اس کے اختیار میں اچھا دیکھے گا عبرت کا دیکھے گا اس کی دنیا بھی بنے گی عہرت بھی بنے گی نامہ حوال میں دیکھی لکھی جائے گی گنا ہوتے گنا سے بچنے سے گناہ باہر ہوتے ہیں سے بچنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں کریما اللہ کرتے ہیں بڑے گناہوں سے کبیرہ سے تم بچو چھوٹے پیسے معاف کر گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتے جھوٹ گنا ہے اس سے بچنے کی وجہ سے اللہ من معاف کرتے ہیں آئیے یہ آنکھ اللہ نے ہمیں پیار دیا دیکھنے کے لیے لیکن جب ہم سو جائیں یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتے ہیں. صحیح سلامت ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی آپ یہ انسان کی جو اللہ نے دی ہوئی آنکھ ہے اس کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ جو تجھ سے دیکھنا چاہے تو دیکھتی رہے لیکن جنوں کو نہیں دیکھ سکتی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی قانون یہ ہے یہ آنکھیں جنوں کو نہیں دیکھتی فرشتوں کو نہیں دیکھ. یہاں دن بیٹھے ہم نہیں دیکھ سکتی رشتے گرامن کانڈی میں ہمارے ساتھ نہیں دے ہماری یہ کان ان سے ہم جائز سنے ناجائز سنیں اللہ نے اختیار دیا ہے جائے سنے گا ایمان پڑے گا اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر اور گنا ماف ہوں اگر ناجائز سنے گا نفاق پیدا ہوگا ایمان ضائع ہوگا اور انسان کے نامہ آباد میں گنا لکھے جائیں گے ان کانوں کو کہا کہ سن رہے ہیں لیکن قبر کا عذاب تم نہیں سن سکتے قبر کا عذاب میت دفن ہو گیا اللہ نے کہا دنیا سے رابطہ باندھے دنیا کی کوئی چیز نہیں سن سکتا ہاں یش مترا نے کان کے پاؤں کی آڑ تو سن سکتا آواز نہیں سن سکتا میت میں قبر میں میت کے قدموں کی آڑ تو سنتی لیکن لوگوں کی آواز نہیں سنتا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ نے بہترین مثالیں دی ہیں آنکھ تیری کان تیرا تیری مرضی سے دیکھے لیکن جو میں کہوں نہیں دیکھنا اسے نہیں دیکھ صحیح ہونے کے باوجود آنکھ فرشتوں کو نہیں دیکھتی کبھی اللہ دکھا دے تو یہ اللہ کی مرضی ہے آئیے اللہ ہر چیز پہ رکھا ہے اللہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہماری دی جو چیزیں اللہ کی جو ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کے ان کی پابندی علی جان گرامی یہ وہ آتے ہیں جن سے اضاب قبر کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں لوگ فطرت میں شکار ہو گئے روں کا شکار ہو چکے ہیں کوئی کہتا ہے عقل مانتی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا کہ تمہاری زمین میں آئیے اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے جاندار چیزیں بھی اللہ کا حکم مانتی ہیں بے جان چیزیں بھی اللہ کے حکم پہ چلتی ازیر علیہ تو اسلام کا واقعہ آئیوں نے کئی مقبول ماروں گا کہ سوال پیدا ہوا اس بستی کو اللہ کیسے دیتا کرے وہ بستی میں تو زندہ کام ہونا تھا اللہ نے نبی حضیر اللہ صحم کو سو سال کے لیے بہت کر سو سال کے آپ یہ سو سال کا دورانیا اس میں گدا بھی ساتھ ہے کھانا بھی ساتھ گدے کی ہڈیاں پڑی ہیں اور کھانا بالکل تازہ ہوتا ہے لم یا تسّا کا مانا یہ ہے اس میں کوئی تغیر کوئی تبدل کوئی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی جیسے کا تا جیسا تازہ تھا ویسے ہی بڑھائے اب سو سال تک تو مٹی چھوڑتی نہیں آدمی اللہ نہ کرے مہینہ دو مہینے چار مہینے چار روپئے کے اوپر لیٹ جائے تو اس کو جو ہے نا وہ کمر کے اوپر زم نہ کپڑے خراب ہوئے نہ گرے نہ سڑے نہ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی یہاں سو سال ہے ساڑھے کاف میں تین سو نو سال وہاں پڑے ہیں جیسے کہ جیسے جوان تھے ویسے ہی سالم کو کہاں کرنے سویر مجھے اللہ ٹھیک ہے جسم کو کہا کرے اندر فرق نہیں آنا چاہیے اللہ ٹھیک ہے یہ کپڑوں کو مٹی کو کہا کرنے یہ جسم کو نقصان نہیں دینا ان کپڑوں کو خراب نہیں کرنا ہے دو چھ دس سال کپڑا پڑا رہے صحیح ہوتا ہے لیکن ہاتھ لگائے پوچھنے سے آ کے ساتھ وہ زندہ ہو جاتا ہے لیکن وہی کپڑے ویسے جسم ویسا اسی وجہ سے کام کہتا ہے پوچھا ادار بتاؤ تو پھر کر رہے ہو لبیس تو یومن اور زیادہ یوم ایک دن تھا یا دن کا کچھ چیز کیونکہ عام نیند انسان اتنی ہوتی کتنا زیادہ سو لے گا تنگست آدمی اسٹمند آدمی یہ سردیوں کی لمبی آتے ہیں صبح اٹھتا ہے اس کا جس طرف وہ لیٹا ہوتا ہے وہ جانب اس کی گھر پہ اور سو سال لیٹنے کے بعد نبی ادھر اللہ اسلام کو اس محسوس نہیں ہوا اور اللہ کے نبی کو پتہ نہیں سو سال گزر گئے اور کھانے کو کہا تم نے گرم رہنا ٹھنڈا نہیں ہو ت نے باسی نہیں پا تیرے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے لٹکی کی لٹی کو کہا تم نے اس کے اندر بنی ہے اس کو خراب نہیں کرنا ہے جیسے یہ برتن صاف شفاف ہیں جس کپڑے کے اندر وہ لپیٹا ہوا تھا اس کو صاف شفاف بہتر نے دیا ہر چیز حل کا حکم مانتی ہے بندہ ہوبال بلا بلاک نا صحیح سلامت پڑا ہے یہ ترا گدا ہے اس کی ہڈیاں پڑی وہی بتی ہے جو گدے کو کھا گئی اس کا جسم کھا گئی ہڈیاں پڑی ہے وہی بتی ہے ازیرنا شرام کے جسم کو اس نے کہا فوت گدا بھی ہوا بہت ازہر سلام بھی زمانہ ایک قانون ایک لے کر اللہ کا حکم یہاں کیا ہے اللہ کا حکم وہاں کیا ہے جو بے جان پڑی ہے اللہ نے حدیموں کو حکم دیا بے جان اکٹھی ہو لو اللہ ٹھیک ہے کٹھی ہو اب وہ گدا جس کا بوجھ سارا گھل سڑ چکا تھا وہ سارا اللہ نے رزہ السلام کے سامنے وہ گدا تیار کر دیا وہ گدا وہی تھا یا نیا کیوں بھائی وہی تھا یا اور تھا وہی گدا تھا اگر گدا وہی ہے تو ہے نیا کا کوئی کمال نہیں وہی گدا اللہ نے مزا السلام کے سامنے بالکل صحیح سلام کھڑا کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے گدا تیار ہو وہ آدمی جس نے کہا تھا مجھے جلا دینا رات کر دینا میری رات پانی میں ملا دینا وہ چلا لوگوں نے کر دیا اللہ نے پانی سے پاکس کر. آواز سے اللہ ٹھیک جو کہے معاملے کے لیے تیار ہے وہ بنی ساحل کا آدمی اللہ نے اسی کو دوبارہ تیار کیا ہے نیا جی بندہ پیدا کیا اسی کو پیدا کیا سامنے کھڑا کر کے کہا مواد کا ادا کو مقاصد اس نے کیوں کیا تھا <تصفيق> یا اللہ ترے سامنے کھڑا ہونے سے کیا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا شاہ ہمیں یہ فکر پہلا کروا دے ہم اللہ کے سامنے کھڑے گا تو کیا جواب اس کے دل کے اندر یہ فکر پڑ جاتی ہے ربی آنیل جنت تو جنت میں لے جانے والا سیدھا کام ہے لوگ تلاش کرنے کے لیے بائی پاس سے پی اوپر چلے جاتے ہیں اللہ کے راستہ اتنا آسان دور جانے کی ضرورت بہترین جو اللہ تک جنت تک پہنچانے کا محمد رسول اللہ <سؤال> <سؤال> نے سام اس میں چوک بھی نہیں اس میں موڑ بھی نہیں سی کہا کا نہارے ہا لائی لوہا مانوا فرمایا اس کی دن رات برابر ہے کیا مارا اس میں رات نام کا تو ضور بھی نہیں اللہ تم سے ڈر کر یہ کیا اچھا جو تم نے مجھ سے ڈر کر کیا تھا عادت سے غلط کیا تھا میرے ڈر کر کیا جا تجھے واپس تھا اسی آدمی کو اللہ نے کھڑا کیا السلام کا واقعہ آپ نے کسی عمر کا سنا ہوگا آگے جلانے کی قوت باقی ہے ایک طرف جبان نہیں ایک طرف جلانے نہیں حکم ہے ابراہیم کو کچھ نہیں کرایہ اسلام اللہ ٹھیک ہے یہ جو اتنا بڑا ہند جمع کیا ان کو جلا دے اللہ جی ایک طرف یہ قوت ہے اس میں کہ یہ جلا رہی ہے اس کا گرمی اس کی ہات بھی محسوس کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا معلوم ہے بنی صحیح روایات ہیں حدیث سوڑ پہ سے لاتو حدے کو اڑا تو کو کہتے ہیں جو جانور اوپر سے گزرتا تھا وہ بھی جلس کر اس میں بالکل اتنا دور دور تک اس کی گرمی دوسروں کو جلا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا یا نارو کو نہیں برتوں کا ابراہیم میرے ابراہیم کو نہیں جلانا باقی کسی کو چھوڑنا نہیں اللہ ٹھیک ہے آپ میں جان ہے لیکن اللہ کا بال بنارا امرت ولہ کی ناک شاہ جلا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ایک کام ہو رہا ہے اور ایک ہی ہر میں وہ کام کے اوپر پابندی بھی اس کی کتنی مثالیں ہو گئی کام دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن آداب خبر نہیں سنتے سنتے بھی ہیں نہیں بھی سنتے آنکھیں دیکھتی بھی ہیں نہیں بھی دیکھتی فرشتوں کو نہیں دیکھتی جنوں کو نہیں دیکھتی آگ ایک طرف جلا رہی ہے نہیں جلا رہی مٹی جسموں کو کھا رہی ہے ددے کو کھا دی بار سام کو نہیں تھا تین سو نو سال پڑے ہیں ویسے کے ویسے ہیں مٹی نے کچھ کہا نہیں کہا ایک ہی وقت میں اللہ نے دنیا میں یہ کام دکھا دیا کہ کوئی ایک ہی وقت میں میرا حکم چلتا ہے وہ چیز ہے وہ کام کرتی ہے نہیں بھی کرتی آنکھ صحیح سلامت ہے کام سے اسلامت ہے تو جائیں ہیں کا سونے کے بعد سننا تمہارا بس ختم ہو جائے گا جب فی ہوگا پھر یہ سنے گا اللہ فلام تو صحیح سے اللہ کی طرح آلے ہو فہیوں اللہ کیا کہتے ہیں جب ہم سوتے ہیں اس وقت زندہ بھی ہوتے ہیں مردہ بھی ہوتے ہیں انسان بیا کے بات زندہ بھی ہے بیا کے بات مردہ بھی قرآن سے دلیل ہے اللہ کرو فلن خوجی ہی نمجے جب انسان سوتے ہیں ولہ جی لم تبت بھی منع جب انسان سوتا ہے اللہ روح قبض کر ہے روح قبض کر ہے لیکن یہ زندہ بھی ہے یہ مردہ بھی اور جو نیند ہے اخل موت اس کو موت کی ہم جنس کرا دیا ہے موت ایسے ہے سمجھ اس کا چلتا ہے جس کا گرم ہے نبض اس کی چلتی ہے سویا ہوا یہ باتیں بھی کرتا ہے سویا ہوا یہ بال دبا چلتا بھی ہے یہ اپنے ہاتھوں کو ہراتا بھی ہے بال دبا بھی سویا ہوا اٹھ کر اپنے گھر کے برتنوں سے تلاش کر کے کھانا اور کھاتا صبح کچھ پتہ نہیں تھا میں نے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر جو سوتے سوتے چلنے لگ جاتے مارا دوست فوت بہت بہت زیادہ رامت فرمائے وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب سائیکل چلا رہے ہوتے اوپر سے سوئے ہوتے اور کئی مثال یہ ایک دفعہ لاہور سے ملتان آتا تھا. آ تھا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے آنکھیں اس کی کھلیاں دماغ اس کا سویا ایک روٹین ورک کے ساتھ چل رہا اور ایک ڈرائیور بر تھا مرکز کاشم وہ کہتا تھا کئی کہ کئی مین میں سویا ہوتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا لیکن گاڑی چل رہی ہے یہ ایسا نیٹ ورک ہیں سویا ہے کام بھی کرنے کے لیے پتا کچھ کوئی لوگ سوئے ہوئے باتیں کرتے ہیں دیکھو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ ایک طرف سے بولتا ہے ایک طرف سے زندہ ہے اور اس کو اپنی ہتاشوں کا پتا نہیں ہے یہ خود بولتے ہے کسی کی زمتا نہیں ہے تو وہ سو دنیا میں اللہ نے ایسے کام دکھا دیے جس میں اللہ رب العالمین نے کے معاملے یہ روزے روشن کی طرح حل کر کر رکھ دیے ہیں اگر کسی عقل کے اندر کو سمجھ نہ تو اس کا کسور ہے قرآن اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اس میں لا لے کل رید اللہ کہتے ہیں اس میں شک بھی نہیں اور اس میں کوئی شبہ نام کی گنجائش بھی نہیں عزیزہ سے گرام کا کام ہے کاٹنا نبی کہتا ہے کاٹو اللہ کہتا ہے نہیں کاٹنا یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا نبی کیا ہے کابڑ سے چھری کہتی ہے آپ ندی اللہ کی کابڑے گرام ہے لیکن اللہ اکبر اللہ تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے ہم دونوں دو مخلوق ہیں جہاں خالق کی بات آ جائے وہاں مخلوق کی اعت نہیں ہوتی لا تا لاطات مخلوق کرفی مافیت خالق جہاں اللہ کی نام فرمانی ہوتی ہے ہو, وہاں مخلوق کی فرما نہیں ہو سکتی ہے آپ بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں آپ بھی تابے ہیں میں آپ, کہے, آپ قابل احترام ضرور ہیں لیکن بات میں اللہ کی بات بے جان چنی اللہ کا حکم نہیں کاٹتا اور کچھ چیز کاٹے تو کاٹتی سخت سے سخت چیز کاٹتے بھی لیکن یہ معصوم نہیں کاٹ رہی کس کا حکم و اللہ ولا کی ناک نازل اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں دکھا دیا ایک طرف حکم چل رہا ہے اللہ کا دوسروں کا قانون ختم عام قانون ختم اللہ رب العالمین دنیا میں یہ ثابت کر دیتے ہیں اور دنیا والو اگر تم اپنی اس عقل کو معیار بناؤ گے تو پھر تمہارے لیے گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی اگر اس قرآن کو معیار بناؤ گے میرے محمد کو معیار بناؤ گے سر اسلم اور ان کی باتوں کو معیار بناؤ گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور تمہیں گمراہی سے نکال کر تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے گا اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام وسلام نے بھی سوال کیا تھا اللہ رب آ رہے نہیں اللہ تو وطوں کو زندہ سے کرتا ہے یہ اللہ مالک پر ملک جو چاہتا ہے وہ کرتا فعال ما یور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لا یو سارا یا فارواہ ہم ہو سال اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ تو نے کیوں کیا اس نے سب سے پوچھ لیا اللہ کہ اچھا ابراہیم ایسا کرو چار پرندے لے لو ان کو اپنی بولی مانو اس کا جب آپ آواز دیں تو آپ کی آواز پہ وہ بلانے پہ آ جائیں جب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے ان کو ذبح کر دو گوشت بنا دو اور مس کا دو ان کا گوشت چار پرندوں کا گوشت آپس میں ملا دو اور چار حصے کر کے گوشت کے تو کسی اونچی جگہ پہ پارک کرا کر پھر جیسے ان کی زندگی میں آواز دیتے تھے ویسے ان کو آواز دے کر پکارو یا ترینا کا سایہ تیرے پکارنے کی دیر ہوگی وہ صحیح سلامت بن کر تیرے پاس آ جائیں گے یہ پرندے وہی ہوں گے یا کوئی اگر وہی پرندے اللہ زندہ کرے تو یہ کمال ہے اگر نئے پیدا کرے تو کوئی کمال پتے نہیں ہے یہ آواز اللہ نے دنیا میں دکھا دیا دنیا جہان بھالو میں اللہ ہوں ہر چیز پہ قادر ہوں جیسے دنیا کے اندر یہ زبا چکا جانور اس کے سارے جسم کی الگ الگ بوٹی چار جانوروں کی بوٹیاں مکس ہوئی اور یہ لوگ کہتے ہیں قبر میں کئی کئی مردے زندہ ہوتے ہیں ہماری الگ کی یاد ہے ہاں جو عقل ہے نہیں اس میں نہیں آتا ہے جو عقل ہے جسے عقل سلیم کہتے ہیں اس میں آتا ہے تیری عقل میں نہیں آتا ہے جو عقل سلیم ہے اس میں آتا ہے چار پرندوں کی الگ الگ بوٹیاں فورن اسی وقت جو مکس کی ہوئی ہے اللہ نے کہا فورن تم اللہ تعلق ہو جاؤ جی اللہ کی سارے بکھرے ہوئے کل بک کہا ٹھیک ہو اللہ ٹھیک ہے سارے پرندے زندہ ہو کر ابراہیم السلام کے پاس آ گئے کہا ابراہیم میں ایسے بردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے نبی نبیوشا نے گئے السلام بن بندور کے ساتھ خضر علیہ کو ملنے کے لیے اور ساتھ مچھلی بون کر رکھ لی اور ایک جگہ پہ آرام کیا وہ بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی دریا میں چلی یہ مچھلی ہوئی تھی اور بنی ہوئی مچھلی کو زندہ کرنا یہ مالک اور ملک کا کام ہے اللہ نے ایسے دلائل رکھے ہیں جن کی بنا پر ہر ایک کا منہ بند کیا جا سکتا ہے صاحب عبرت عبرت حاصل کر سکتا ہے میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں زد ہر تکبر غرور اس کا کوئی علاج نہیں ایسی زندہ مثال اللہ نے دیکھ کر اس مچھلی کو روک دیا دریا میں جا رہی ہے ساتھ راستہ بنتا جا رہا ہے سرف کہتے ہیں سورک پانی ادھر کا ادھر جہاں سے وہ گزرے وہاں سے راستہ بند اللہ پانی کو حکم دیتے جا رہے ہیں تو نے یہاں روک جانے جی اللہ ٹھیک ہے نبی موسال اسلام کھڑے ہیں دریا کے اوپر لاٹھی ماری जितने का है उतने रास्ते बन गए पानी को कहा इधर का इधर इधर का कोई रुकावट नहीं कोई दीवार नहीं कोई कुछ नहीं रुक जा अल्लाह ठीक है ये रुका भी है ये चल भी रहा है? रुका भी है चल भी रहा है खड़ा है जमीन को कहा खुश को ले अल्लाह खुश को آپ ندی ذرا پھاسلے اتنی دیر میں فراؤن درمیان میں آئے اپنے نام لشکر سے بھی وہ پانی جس اللہ نے روکا تھا کہا چل پڑو اللہ جی چل پڑا فراؤ گرم آ کے سرد نا سے ہوں عزیزانِ گرامی ہم ذرا سوچیں کہ ایک دن میں ہم اللہ کی کتنی نام پر مانتے اللہ میں پکڑنا چاہے اللہ میں سزا دینا چاہے تو کہ ہم اللہ کا کچھ گزار سکتے ہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار توفیق کا موقع دیتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے اللہ سے ہر وقت آپ میں گھنٹہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی عقل کو پیچھے چلانا چاہیے جو یہ کام کرتا ہے اس کی دنیا بھی بنتی ہے آفرت بھی بنتی ہے صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے اللہ نے تم کو عزمت کی ہے. لوگوں نے کہا تھا اب بکر تو ایک بات مان لو جی سی جذبات کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو آسمانوں پہ گیا ہوں اور بہت اچھا جی باقی نے کہا ہے جی انہوں نے کہا ہے کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا تو پھر ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے ابو <تصفح> بکر کی اس تصدیق کی وجہ سے لطم صدیق ملے اور اس کی اپنے تصدیق کی وجہ سے اس کو جہالت جہل کر لگ رہا ہے ابو سے کہتے آئیے اللہ العالمین ہماری دنیا